نیت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشہور و معروف کنیت القاسم ہے جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے حضرت انس سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا السلام علیہ کا یا ابا ابراہیم سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم و رضاعت ولادت آزاد کردہ کے, کے چچا ابو لہب کو جب شعیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت شعیبہ کو آزاد کر دیا اور شعیبہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر آپ کے سگے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا اس لیے حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں اور آپ کے بعد شعیبہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا شعیبہ کے اسلام میں علماء کا اختلاف ہے حافظ ابو مندہ نے شعیبہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے واللہ اللہ سبحان وطالیہ عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعیبہ کا بہت اکرام فرماتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو جانے کے بعد شعیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں حجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ شعیبہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیبہ اور ان کے بیٹے مصروف کو دریافت کیا معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے پھر فرمایا کہ اس کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائیں معلوم ہوا کہ اس کے خیش اور اقارب میں سے بھی کوئی زندہ نہیں مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے پوچھا کہ کیا حال ہے ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ شعیبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کی مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے یعنی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس نے ابوالحب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دو شمبا کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے شعیبہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفا اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کا نشوونما ہو زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہوں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ہے تمعددو ددو و یعنی ماد ابن یعنی عدنان کی حیت کو اختیار کرو یعنی عجم کا لباس اور ان کی حیثت نہ اختیار کرو اور شدائت پر صبر کرو اور موٹا پہنو یعنی تنعم میں مت پڑو ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان نہایت فسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں میں نے دودھ پیا ہے اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے میرے ساتھ میرا شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا سواری کے لیے ایک لاغیر اور دبلی گدی اور ایک اوٹنی تھی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے بچے کا یہ حال کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے کوئی عورت ایسی نہیں رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کا باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ درر یتیم ہے اور یہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسرا کی خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے صرف حلیمہ خالی رہ گئی جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاخ معلوم ہوا یکا یک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا و اللہ یتیم فلا آخدن ہُو خل اللہ علیہ کا انطف علی الص اللہ ہی برکا یعنی خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی شوہر نے کہا کہ عجب نہیں کہ حق جلشان ہوں اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے یعنی اس خیر اور بھلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئیں اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے تما باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ جو چھاتیاں سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائی بھائی بھی سیر ہو گیا اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہیں کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا رات نہایت آرام سے گزری صبح ہوئی تو شوہر نے حلیما سے کہا تالمی و یا حلیمہ لقد اخسطی نسمتم مبارکہ یعنی اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے اس پر حلیمہ نے یہ کہا و اللہ ان نیلا خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں اب قافلہ کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئیں حلیما کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا اب وہ برق رفتار ہے اور کسی طرح تھامے تھمتی نہیں اس وقت تو وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے ساتھ والی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پر تم ہمارے ہمراہ آئی تھی میں نے کہا کہ ہاں کہ وہی سواری ہے عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے اس طرح ہم بنی سعد میں پہنچے اس وقت بنی ساتھ کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قہت نہ تھا میری بکریاں جب شام کو چراگا سے واپس آتی تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں ایسی نہ ہوتی یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتی حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے ہمیشہ اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے اسی طرح جب دو سال پورے ہو گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا جب دو سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کی وجہ سے خداوند زلجلال کی جو برکتیں مبزول تھیں اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت عامنہ سے درخواست کی اس در یتیم کو اور چند روز میرے پاس چھوڑ دیں ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار اس لیے حضرت عامنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے